مز منا میں من ولم وم یا یہ باب اس مسئلے میں کہ جو مز کرے یعنی کلی کرے منا سویق صویق کھانے سے ولم یا توجہ ظلم کیا ہو اس مسئلے میں حدیث سے ام سوید بن نعمان اخبر ہو سوید بن نعمان نے اپنے شاگرد سار کو بتایا کہ امرجما رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلم یہ ایک دن نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمی خیبر اس, کال میں اس سال میں جس, جس سال میں خیبر فتح ہوا, ہو ہوا حتح ب صاحبہ یہاں تک کہ جب پہنچ گئے مقام صاحبہ پر یہ صحابہ جو ہے خیبر کے قریب ایک جگہ ہے وہ یہ ادنا خیبرہ یہ قریب ہے خیبر کے فصل اللہ صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر فرمائی سمدا بل پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواد منگائے ازواد تو زود کا جمع ہے زوت کھیتی وہ چیز جس میں سف سفر کی چیزیں رکھی جاتی ہیں اور یہاں مراد تو آم مسافر ہے حاشی کا درست کرو ہمارے پاس حاشیں ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کے پاس حاشیں ٹھیک ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو ٹھیک کرو اس لیے کہ حاشی میں لکھا ہے کہ ازوا جمع کیا ساتھ وہ لوام ان یا تخذو لے سفر ہے ادھر کیا لگے لو آپ کتاب کیا لگے تو ہم یہ اچھا ہے آپ کے پاس لوام ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس بھی لام ہے توام ہے تمہاری کتاب بھی اچھی ہے تمہارے پاس تو اس کو ٹھیک کرو تو ازواج جو ہے ضرورت اس کو کہتے ہیں توشدان جس میں توام سفر رکھا گیا ہو آج کرو تو تھیلے وغیرہ سفر کے لیے اس میں روٹی وغیرہ ہوتی ہے فلم و تلا بھی یعنی حاضر نہ کی گئی کوئی چیز کھانے کی سوائے سویقے فمر بھی ہی اللہ کے نبی نے حکم کیا اس پر فسلیا اس کو بگویا گیا خوش کرے شو بگویا گیا ٹھیک ہے پانی سے تر کر دیا گیا صلاح سم اکل نہ اللہ کے نبی نے بھی کھایا ہم نے بھی کھایا سم المغرب پھر نماز مغرب کے لیے آپ علیہ وسلم کھڑی ہوئے موز و مزا و موز نے بھی کی ہم نے بھی کی تو کیا اور ہم نے کیوں مز مزے کیا ایک تو یہ ہے کہ منہ میں کچھ اثرات اگر باقی ہوں وہ خارج ہو جائیں دوسرا مسئلہ یہ ہے بابا اختیار ہے اگر چنے کی مقدار کے چیز دانتوں میں پھنسی ہو یا ادھر ادھر رہ گئی ہو اور نماز میں چنے کی مقدار کی چیز آپ کھائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اس نسبت سے بہتر ہے کہ کلی کی جائے اس لیے کہ ہو سکتے کوئی اثرات اس کے رہتے ہونا لیکن آج کل کے ایسے نسوار ہیں وہ فٹ فاٹ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں اس کو ایک گولا بن جاتا ہے نہیں سمجھتے ہوں کل میں وضو کر رہا تھا اثر کے وقت تو ہمارے کسی تارے بلم نے نسوار اس بیسن میں پھینکا ہے لڈو نا تو اس پر میں نے پانی ڈالا حرام کہ اس پر پانی ڈالو اس کو کیا ہوتا ہے اس سے وہ بھی نہیں ہٹتا میں نے کتنی زندی چیز ہے نسواری نسوار بہت, بہت زندی چیز ہے نسر ڈالنے والے دو زدی ہوتے نہیں چھوڑ کرو چھوڑ نہیں چھوڑتے تو اگر اس کے بھی کوئی اثرات رہتے ہوں تو کل سے چلے جائیں گے مسئلہ حل ہے آگے جاؤ میں ہد دسنا پتر بنا ہد دسنا اصب کال اخبانا ابنوا بن ان, آن قریب ان میمونہ آنند نے بھی صلی اللہ کرندہ اللہ کے نبی نے اس کے پاس کاطف کھایا یعنی نشانی کا گوشت کھایا سمت ص اللہ علیہ ہاں جی نماز کے لیے تشریف لے گئے وضو نہیں بنایا اب یہاں پہ مسئلہ ہے بابا آپ نے تو بابا نے باب الم من مذمد ولم یا یہاں پہ حدیث پہلے حدیث تو موافق باب ہے دوسرے حدیث تو موافق باب نہیں ہے یہ کیوں لائے ہے تم نے آپ سمجھ گئے ہو پہلے حدیث حدیث صبح تو مناسب باب ہے یہ دوسرے حدیث تو باب کے مناسب نہیں ہے تو کیسے لائے ہو تو ایک جواب یہ کہ امام بخاری نے اکال کاتف والے رواج کو بطور تطما لایا ہے کہ سویر سے وضو کیسے کرتے گوشت کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا اور گوشت کے کھانے سے وضو نہیں کیا تو سویر کے کھانے سے وضو کیسے ٹوٹے اب بات سمجھ گئے بھائی گوشت اگر آپ گوشت کھائیں اس سے مزمدہ کافی ہے تو سوی سے مزمدہ کیسے کافی نہیں ہوگا بس مرمر کیا ہے تتمہ ہے لیکن یہ ہم نے کہہ دیا ہے ہم تو غصے نہیں کرتے نا لیکن ہمارے کرمانی صاحب نے غصہ کیا ہے ہمارے کرمانی صاحب نے بھی غصہ کیا ہے اور اس کے ساتھ امدت القاری بھی غصہ کیا ہے کہ یہ تیسری روایت جو چوتھی روایت میمونہ والی ہے نا یہ اصیلی کے نسخہ میں کسی سے زیادت ہوئی ہے اور یا کاتبین کیسے غلطی سے یہ حدیث یہاں لکھ لی گئی ہے ورنہ یہ حدیث باب ملت ملم یا توزہ اللہ ہمیشہ سے مناسب ہے اور یہ سب سے بہتر انہوں نے کہہ دیا ہے آپ نے ہاشا پڑھا ہے نا کہتی قلت کل بلا شک من نساخل جہال ہم ایک تو غصہ تو نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث جو میمونہ والی ہے مزمزت من منصویق میں جو آئی ہے یہ کس نسبت سے کاتب سی غلطی کے طور پر یہاں لکھ دی گئی ہے ورنہ یہ حدیث موافق ملم یا توزہ ملا مشاد کے ساتھ ہے آگے جاؤ باب حل مز من اللہ بن یہ باب ہے آیا کلی کی جائے گی دودھ سے آیا اگر کوئی دودھ پی لے چائے پی لے اس کے بعد بھی مزمزہ کلّی کیا جائے، کی جائے گی نماز سے پہلے یا نہیں حال استفا میں اس کا جواب یہ کہ آیا کلی کی جائے گی یا نہ ٹھیک ابھی آپ نے جواب دینا ہے اس لیے کہ بعض آئے مفرماتی زوائر وغیرہ کہ دودھ میں دسومت ہے چکناٹ ہے جب آدمی دودھ پیتا ہے تو منہ میں چکناٹ جم جاتی ہے تو اس لیے آپ نے کل کرنا ہے کہ وہ کیا ہو وہ چکناٹ ختم ہو جائے یہ لازمی ہے امام بخاری رحم و اللہ پہ یعنی یہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ دودھ کے پینے سے مز مز اچائیے اس لیے چاہیے کہ اس میں دسومت ہے چکناٹ ہے اس کی وجہ سے چکناٹ ختم ہو جائے گا بعض حضرات کہتے ہیں کہ دودھ کے پینے سے کلی لازم نہیں ہے اس لیے کہ دودھ تو ایک عمدہ چیز ہے ایک نعمت عزما ہے بہت بڑی نعمت ہے اس سے کلّی کرنے سے کیا فائدہ ہم کہتے ہیں کہ نعمت کا ہونا کلی کرنے کے منافی نہیں ہے کیا گوشت باقرا گوشت نعمت نہیں ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے نا مت لوکی گوشت نعمت ہے پھر باقرو تو بہت بڑی نعمت ہے یہ دوسرے تو سو ڈیڑھ سو پہ تو چار سو تین سو کی قریب اس کا کلو ملتا ہے وہ تو بوتھ نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ اگر نعمت ہے اس ایک چیز بڑی نعمت ہو تو وہ کلی کے منافی ہے میں دودھ کے پینے سے کلی کرنا چاہیے کہ دسمت جو ہے وہ ختم ہو جائے جناب ابھی میں حدیث پڑھ لوں نا آن ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم شریب البن دودھ پیا مزہ مضما مزمزہ مز مز فرمایا وقال مز مز فرم امنا لہو دسامن اس میں چکناٹ ہے اچھا تابو یونس و صالح ابن کیسان صالحبن یہ روایت اقیل نے ابن شہاب سے نقل کی ہے تو ابن شہاب کا ایک دوسرا ساتھی یونس بھی ہے صالح ابن کیسان بھی ہے تو گویا کہ امام زہری کے یہاں تین شاگرد آپ کو بتائے ایک کہسان صاحب آپ کو بتا دیے سالم نے کہسان ایک یونس ایک اوق جاؤ اب یہاں دوسرا مسئلہ چھڑ گیا آلو زو منن نوم آیا نوم سے یعنی نیند سے وضو ٹوٹتا ہے اور کہ نہیں ٹوٹتا تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیند کا مسئلہ یاد دے ہو گیا تو یہ آ یہ اچھا آدمی ہے ادھر ادھر جاؤ نہیں ہمارا توجہ خراب ہوتا ہے یا آو نہیں جب آو تو پھر جاؤ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے سبق میں غیر آدمی نہ آئے ہم کہتے ہیں ساری دنیا آئے لیکن درمیان میں نہ جائے ساری دنیا آئے مگر درمیان میں نہ جائے اچھا مسئلہ سنو نیند سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے نوم انبیاء علیہ السلام کا ایک ہے نوم امت کا انبیاء کی نیند مطلقا غیر ناقد ہے انبیاء علیہ السلام کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا اگرچہ اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے لیکن وضو ٹوٹتا نہیں تھا اس لیے کہ نیند سے وضو ٹوٹنے کی جو وجہ ہے وہ اس طرح المفاصل ہے اور استرحاول المفاصل تب آتا ہے جب انسان کی بیداری نہ ہو جب انسان بیدار ہوتا ہے تو قوت استمسا اس کا کیا ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے تو ج... پتہ لگتا ہے لیکن جب انسان سو جائے تو پورا بدن سست ہو جاتا ہے انبیاء کرام روزن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے تو اگر آنکھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بند تھی تو دل آپ کا بیدار ہوتا تھا تو نبی کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا لیکن امت کے لیے عام مسئلے ہیں امام مالک رحم اللہ کے نزدیک نیند قلیل اور کثیر کا فرق ہے نو میں غیر ناقد ہے متلقن اور نو میں کثیر ناقص متلقن ہے مطلق متلقن جانتے ہو نا یعنی بغیر کسی قید بیٹھنے کے لیٹنے کے اور اس طرح لگانے کے بس ایک آدمی تھوڑا سو گیا ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا ہے ابھی یہ دونوں حاجیان صاحبان بیٹھے ہیں عرب میں اب بھی وہ عرب کے لوگ سو جاتے ہیں ہر فر بھی کرتے ہیں اتنے آزان ل ہوگا اس نہیں بناتے تو میرے ساتھ ایک ہمارے سنگی تھا تو کہتے ہیں کافران کافی جی. رام تھی جو <laughs> اور ہوں نماز میں میں نے کہا نہیں نہیں کافران نہیں ہے میں نے کہا تم, تم ساتھ بیٹھے دیں اب دیکھو نا مسلمان کا کام ایسا ہے میں نے کہا تم تو ساتھ بیٹھے تھے. کہتا میں نے کہا تم نے کوئی آواز سنی ہے نہیں میں نے کہا کوئی آئیے بدبو کہتا نہیں میں نے کہا اسے نہیں ٹوٹا اس کا ہمارا ٹوٹ جاتا اس کا نہیں ٹوٹا پتا موالک کا مسئلہ ہے کہ تھوڑی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا مت زیادہ سے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس میں غلو کرتے جب خراٹے شروع ہو گئے تو زیادہ نیند ہے نا معمولی نیند یہ ہے نا آپ سے ایسا ہاں جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکل ہے لیکن بات سنتا ہے کہتا ہے یار تم بات کر رہے تھے میرے خیال نہیں تھا لیکن آپ یوں بات کے پہلے آپ تھے پھر آپ تھے تو ہل کی نیند ہر کی نیند امام احمد ابن حنبل بلرحم اللہ فرماتے ہیں کہ قعود اور قیام کی حالت میں نیند سے وزو نہیں ٹوٹتا آپ بیٹھے ہیں نماز میں یا ویسے آپ کو وز نہیں ٹوٹا آپ کھڑے ہیں اور آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے نیند آ ہے پھر بھی آپ کی وزو نہیں ٹوٹتا تراویح میں اگر آپ نے محسوس کیا ہو جب حافظ صاحب سپارا ڈھیر پڑتے ہیں نا آخر لوگ کھڑے ہوتے بھی ان کو نیند آ جاتی ہے لیکن کھڑے میں وضو نہیں ٹوٹتا کون کہتا ہے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں ٹیامن و قودن نہیں ٹوٹتا امام شافی رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حالت قعود میں بیٹھی ہوئی وضو نہیں ٹوٹتا اور لیکن بشرتے کہ یہ مقعد انسان کا جو مقعد زمین پر یوں جم کر بیٹھا ہو مضبوط بیٹھا ہو اب بیٹری کے حالت میں اگر اس کو نیند آ بھی گئے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹا ٹھیک ہے آ گئے یوں لیکن یہ ہے کہ اگر ایسی نیند آ گئی کہ یوں ہو گیا ہے مک زمین سے اٹھ گیا ہے وضو ٹوٹ گیا ہے مندل احناف چار کیفیات میں وضو نہیں ٹوٹتا اور چار میں ٹوٹتا ہے کیامن قعودن، رکوعن سجودن کھڑے ہو کر رکوع میں سجدے میں اور بستر بیٹھنے میں اگر قیام ہو رکوع ہو سجود ہو قعود ہو اس میں نہیں ٹوٹتا لیکن اجتجان ہے یوں ٹاسن لگائے ہیں استنادن ہے یوں لگائے ہیں ٹھیک ہے تور رکن ہے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اس پر بیٹھا ہے سورین پر بیٹھا ہے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر تو اس حالت میں وضو ٹوٹتا اگر کوئی سو گیا ہے اب بات سمجھ گئے ہو مسئلہ سمجھ گیا امام بخاری رحم اللہ یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تھوڑی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا یوں سے یوں سے یوں سے اس سے نہیں ٹوٹتا بس باب ال من میں یہ باب ہے اس مسئلے میں کہ آیا نیند سے نیند سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ایک معنی یا اس کا معنی حال الومن من میں حالیہ جے وہ امیاست صاحب آیا نیند سے اٹھ کر وضو کرنا واجب ہے یا مستحب ہے ومن اور یہ باب ہے بیان حکم اس ان لوگوں کے لم یر منن مینا اترا جو قول نہیں کرتے لمبرا ماں نہیں دیکھتے یعنی کول نہیں کرتے وزو بھی وزوج کا مین انا اتنا ایک اونگ سے یا دو اونگوں سے اویل ہف کوتی یا ایک دفعہ سر کے ہلنے سے وزو ان وزو ناسا اب کچھ نا کیا اونگ اونگے نا نو سی اکشا تو فتم نماز سے ہفقا سر کے گرنا ٹھیک ہے مقد اپنی جگہ پر ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹا اب حدیث مبارک آنا شطر رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ق نماز پڑھتے تو خود سو جائے ہتہ یا زبان آن ہند نو نو یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے کیوں بھائی نہ ہدو مزا صلی اللہ تم میں سے اگر کوئی نماز پڑھے ہو نہ سن اس حال میں کس اس پر نیند کا غلبہ آیا ہو آئی ہو غلبہ آیا ہو ٹھیک ہے نا لا جدری یہ نہیں سمجھے گا لال لو یستہ فرو نماز میں اپنے لیے استغفار کا ارادہ کرتا ہے فیو سب و نماز کے اندر اپنے لیے خیر مانگنا شروع کر دے گا اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو آپ تاجر پڑھتے ہیں آپ پر نیند غالب ہو گئی ہے تو آپ سو جائیں اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کی جگہ آپ کی زبان سے بدوان نکل جائے بات سمجھ گئے حجی امام بخاری بہت دقی کے لگاؤ اب وہاں تو لم یر الزو امین من ان لم یر من ستون ستین الزو تو ثابت کرتی امام بخاری کہ نواز سے نماز نہیں ٹوٹی نماز نہیں ٹوٹی تو وضو کیسے ٹوٹے نبی نویپا نے فرمایا جب تمہیں نیند آ جائے نماز میں تو سو جاؤ کیا مان اس کو ختم کر کے سو جاؤ تو جب نیند آنے سے نماز نہیں ٹوٹی آپ کی تو وضو کیسی ٹوٹے گا اب یہ فرمایا آپ کے دماغ پہ بوجھ ہے آپ آرام کریں اس لیے کہ آپ کے رب رفیل دی اور تم کو کہ رب اختل لی رب تلنی رب جا لی قیمت سلاتے میں ضروری جاتی اور آگے سے تم کوئی خیر نکالنے شروع کر دو اس لیے آپ کی توجہ پوری نہیں ہے سلا تک رب اسلا انتم سکارا ہوش میں ہو چلو تفصی سلا جب اونگ آئے تم میں سے کسی کو نماز میں فل یا نم یہ سو جائے تا یا نم ما یقرو یہاں تک یہ جانے وہ جو یہ پڑتا ہے جیسے مہاراج یہ نہیں ہے کہ تمہیں استاد صبح اٹھا چار بجے اتم نیند آ جائے اتم بخاری اٹھا کر اس کے پاس چلے جاؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو نماز میں نیند آئے وہ سو جائے آپ ہمیں کیوں صبح اٹھالتے ہو یہ تاجد کی نماز کے لیے ہے وہ, وہ وقت نیند کا ہے صبح کی نماز وقت کی نیند نہیں ہے اگر آتا ہے نیند تو نہ لو کرو چہرہ دھو لو نیند ہٹاؤ اس لیے کہ وقت نیند نہیں ہے یہ تاجد کے بارے میں آگے جاؤ باب من غیر حادثن یہ باب ہے وضو بنانا بغیر بے وضو ہونے کے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ اگر عقل مما مست النار سے وزو نہیں ہے کلی کرنا ہے واجب نہیں ہے اے ربط لگاؤ اگر تم کرو تو اچھی بات ہے جیسے آپ نے وضو کیا ہے ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے آپ وضو پہ دوسرا وضو بنائیں تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس میں یہ بات ہے کہ وضو پر وضو بنانے میں سواب تب ملتا ہے کہ پہلے وضو پر آپ کچھ عبادت کر چکے ہوں تلاوت کی ہے جنازہ پڑا ہے ٹھیک ہے نا کچھ اور نیکی کا کام کیا ہے اس کے بعد وضو بناؤ تو یہ سواب ہے آنس کہ کال کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھو پہلی بات دیکھو حدسنا محمد بن یوسف اخبرنا سفیان آن آمرین بن عامر قال و آنا محمد ابن یوسف کہتا ہے کہ مجاہدی سفیان نے بیان کی سفیان آن عامر سے نقل کرتا ہے عامر ابن عامر سے وہ کہتا ہے ابن عامر کے سمیت انسا ٹھیک ہے ہاں تحویل و حدس نامد دو کال حدس نہ سفیان قال حدس نی ابن عامر عن آن انسن تو ہے اب اس تحویل کا کیا فائدہ ہے یہ سفیانی سوری جو ہے نا جناب یہ بھی مدلسین میں سے ہے سفیا نشوری کون ہے امام بخاری فرماتی کے لیے ان سفیان من المدلسین یہ نہیں کہ تم لکھو کہ من منل مدرسیفیان یشوری مدلس ہیں یعنی کبھی اب اپنا استاد ذکر نہیں کرتے اب جب پہلے وقت میں آیا عن حدثنا سنا عن عمر تو وہاں عن تھا اور مدلس غیر معتبر ہوتا ہے آپ نے مسلم شریف میں پڑھا ہے معان آنا وہ روایت جو مدلس ان عن, عن, عن, عن سے نقل کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا تو سفیان تو مدلسین سے ہے اور روایت ان عمر سے نقل کرتا ہے تو امام بخار نے دوسرا ذکر کی کہ حدثنا مصددن قال حد دسنا عن حیا سفیان کال حد دسن تو دوسری دوسریوا میں کیا ہے جی حد دسنی ذکر ہے تو گوئے کہ تدلیس نہیں ہے سنا ہے تو پھر پوچھ آپ پھر اعتراض ہے پھر اعتراض ہے جب دوسری رواج میں حد دسنی ذکر ہے تو تدلیس کا شک تو ظاہل ہو گیا جب دوسری واج سے تدلیس کا شک ظائل ہے تو اس دوسری وات کو آپ پہلے لاتے اور پہلی واد کو بعد میں لاتے ہیں ایسی روایت جس میں واہ تدلیس ہے اس کو مؤخر ذکر کرتے اور جس میں واہ تدلیس نہیں ہے تیقو نے لے اس کو پہل نقل کرتی پوچھتے ڈاکٹروں سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہل روایت میں اگرچہ واہ تدلیس ہے لیکن وہ اولا ہے روایت ثانیہ سے کیوں لکل طب واطفی اس میں واسطے کم ہیں کیسے کم ہیں امام بخاری کا استاذ کون ہے محمد ابن یوسف اس کا استاد سفیان ہے دوسری روایت میں امام بخاری کا کو استاد کون ہے مسدد مسدد کے بعد یا ہے تیس نمبر پر سفیان آتا ہے بات سمجھ گئے نہیں تو پہلی روایت میں امام بخاری اور سفیان کے درمیان ایک واسطہ ہے اور دوسری روایت میں دو واسطے ہیں تو پہلی روایت امام بخاری کے نزدیک اولاد تھی قلت وساحت کے اعتبار سے تو اس کو مقدم کیا ہے بنسبت با دوسری بات کے جس میں کسرت الوسا ہے بات سمجھ کے تعلیم جانا سبق جا رہا چاہیے جو سنعت نج دیتا اگرچہ زماں پہ چار بڑھا ہو رہی ہے بھائی سمجھو سے سبر پڑ رہا چوتھ سنور چوتھے لگے ہوتا ہے نا تو اس لیے دیکھو کیا عجیب مسئلہ بتایا اچھا جی اولکان نبی صلی اللہ کے نبی وضو فرماتے تھے ہر نماز کے ساتھ کل تمہیں تم او سنگیو تم کیا کرتے تھے تم بھی وہ ہر نماز کے لیے وضو بناتے تھے کال یوز آحادن وضو اما دس کافی ہوتا تھا ہمارے لیے اللہ کے ہوتے تو نہیں بناتے بنا اب یہ فصل کے پیچھے کتنا جب تک ہمارا وزو ہوتا ہم وضو نہ بناتے وزو خوب چلتا تو وزو بنا ٹھیک ہے تو اکلح میں شاد سے وضو کیوں نہیں بناتے تھے کہ ٹوٹتا نہیں تھا بات آ گئی ہے کیا ربط ہے کہ ہم اس وقت تک وضو نہیں بناتے تھے کہ جب تک وضو ٹوٹتا نہ ٹوٹتا تو تب وضو بناتے تو گوشت کھانے سے ہم نے وضو کیوں نہیں بنایا کہ ٹوٹا نہیں تھا نا ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ سمجھو کہ نبی علیہ السلام ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے یا تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر ہر نماز کے لیے وضو واجب تھا اکبر جیسے کہ اللہ کے نبی پر تحجد فرض تھے ہمارے لیے بات یہ ہے کہ ان نبی اطیب الاولا یہ نقطے شیئر ہو جل وسار بیالی آرس میں جانب تور نارا تو اجل سے کون سا اجل مرا دے پہلے تو وعدہ ہوا تھا نا کہ سامانت ہجف اتمن تشنف فمن دکھ تو آٹھ اور دس میں کون سا تو فرمایا کہتے جب نبی ایفا کرتا ہے تو ایفا اتم پہ کرتا ہے تو اتم کیا ہے نبی جب آتا ہے تو کامل پہ آتا ہے تو کامل کیا ہے وضو ہر نماز کے لیے وضو بنانا تو آپ صلی اللہ صاحب ہر نماز کے لیے وضو بنا صحابہ نہیں بناتے تھے آگے جاؤ سوید بن نعمان قال خرجنا نامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دن نکلے اللہ کے نبی کے ساتھ عام خیبر خیبر کے سال, سال میں ہر اذا کنہ بے صحابہ جب ہم صحابہ کے مقام پہنچے صلی اللہ علنا رسول الله صلی اللہ وسلم نبی علیہ السلام نے ہماری نماز اصل ادا فرمائی فلم ص نماز سے فرغ ہوئی دا بل عطرما کھانے کی چیزیں لائی گئی فلم بھی اتر لاب ثویقے نے یعنی منگائے کوئی کھانے کی چیزیں تو لے لو اس کو سوال نہیں کہتے چھا اپنے دوست سے کوئی چیز مانگو اذا وقاتل الفتو رفعتل کل فتح فلم بھی اتر لاب سویقے تو نہیں لائے گئے نہیں لائے گیا مگر سوائے ستو کے ستو کا نا پاکل نام نے کھایا و شرب نہ ہم نے پانی پیا سو مقام النبی صلی اللہ وسلمغرب وسلم نبی علیہ السلام نماز مغرب کے لیے فرماز کلی فرمائی سم صن المغرب ولم یا اور نماز پڑھائی اور وضو نہیں بنایا کہ آگ پہ پکی ہوئی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا آگے جاؤ طالب جانا باب باب یہ ہے مینل کبار اللہ یست من بولی منل کبار پورا یہ ہے اللہ یست من بولی ہی. ایک انسان اپنے پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچائے اللہ یست نہ چھپائے اپنے اور پیشاب کے درمیان حائل نہ لائے ایک روایت مت اللہ یستن من بولی ہی. اپنے آپ کو پیشاب کی چیپ ٹون سے نہ بچائے اب تم اگر ربط بتاؤ تو امام سے لے لو پہلی بھی وضو ہے باما جافی رسابلی درمیان میں آگے قبائر اللہ یس من بولی وضو کے بعد جو ہے قبائر کا ذکر ہے اور کبائر میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی پیشاب سے اپنے آپ کو نہ بچائے اس کے لیے قبر میں عذاب ہوگا آپ سمجھ گئے مولانا سے تو اب یہ ہے کہ بھائی وضو وضو نہیں ٹوٹتا پاک چیزوں کے کھانے سے تو جو ہیں پاک چیز کھاؤ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر یہ پاک چیز پلیت ہو کر خارج ہو تو وضو ٹوٹتا ہے یہ میرا اپنا ربط ہے لکھ لو اور انشاءاللہ پھر کتابوں میں دیکھو اگر مل گیا تو اچھی بات ہے نہیں تو دعا تو کرو پاک چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہاں اگر پاک چیز تم کھا،, کھا لیا تم نے اور وہ نجس بن گیا اب نجس کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے نجس کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے وضو ٹوٹنا تو درکنار نجازت کو ساتھ رکھنے سے عذاب قبر بھی ہوتا ہے آپ سمجھ گئے وضو ٹوٹنا تو درکنار پلی چیز کو اپنے ہمراہ رکھنے سے یا پلی چیز سے اپنے آپ کو نہ بچانا سبب عذاب ہے پلی چیز سے توجہ پلی چیز سے اپنے آپ کو نہ بچانا سبب عذاب ہے تو پلت رہنا سبب عذاب نہیں ہوگا طالب جانا لگتا یاد ہو گیا پلی چیز سے اپنے آپ کو نہ بچانا سبب عذاب ہے تو کیا پہلی ترین سب آزاد نہیں ہوگا یہ اس عبداللہ کا ربط ہے اگر پسند ہوا تو ٹھیک ہے تو نہیں پسند ہے تو نعرہ تغیر کیوں نہیں بڑا اچھا مینل کباری اللہ یستا من بولی حدیث دیکھو حدیث پڑھتے ہیں پھر اس پہ تھوڑا سا شکال ہے عدسنا عثمان کال عبدنا جرین ابن عباس رضی اللہ کالعمر نبی صحایت یہ جملہ نہیں تھا مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے من خیطان المدینہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے مدینہ منورہ کے بعد او مکہ تایا اللہ کے نبی مکے کے قریب گزر رہے تھے فاسمیا سوت انسانے نے یوا زبان فی اللہ اللہ کے نبی نے دو انسانوں کے آواز سنے جن کو عذاب دی جاتی تھی قبروں میں تو عذاب قبر حق ہے یہ مسئلہ کو یاد رکھو انکار نہیں کر رہا تم کہو کہ قبر میں عذاب برحق حق ہے کیفیت اللہ جانے بس اس سے بڑی بات ہے کوئی نہیں عذاب کا قبر یقینی ہے کیفیت اللہ جانے وہ الگ مسئلہ کبھی موقع آ تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ تعلق روح ہے غیر تعلق روح ہے پھر تعلق روح من منحصل حلول ہے یا من منحصل اتصال ہے وہ الگ باتیں ہیں ان وہ الگ کہیں آ جائے گا اپنی جگہ <تصح> تو فص ہم یا سوتے انسان ہے نیوا زبان فی قبور ماں فقار نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دونوں لوگ جو ہیں دونوں قبروں والے یوا زبان ان کو عذاب دی جاتی ہے وما یوہا زبان فی کبیر اور عذاب نہیں دی جاتی ان کو کبیر میں سما کال پھر فر فرمایا بالا ہاں کبیر تو ہے پہلے حضرت نے فرمایا کہ وما یوحا زبان فی کبیر کبیر کی نفی فرمایا ان کو عذاب دی جاتی ہے لیکن یہ عذاب کسی کبیر گناہ کے ارتکاب میں نہیں پھر فرماتے ہیں بالا ہاں ان کو جو عذاب ملتا ہے یہ کبیرا کے گناہ کی وجہ سے ملتا ہے اب پہلے فرمائے کہ ما ماں ازبانفی کبیر اب دفعہ فرماتے ہیں کہ بالا ٹھیک ہے نا پھر فرما فرماتی کہ بالا تو بالا کس کے لیے ہوتا ہے ایجاب باد نفی سابق پہلے فرمائے کہ عذابی کبیر تو نہیں ہے یعنی ان کو عذاب ب سب گناہ نہیں ہے پھر فرمایا کو عذاب بھی کبیرہ گناہ ہے پہلے نفی فرمایا بعد میں اس بات ایک جواب اس کا یہ ہے طالب جانا ایک جواب یہ ہے کہ پہلے مایوس زبان فی کبیر جب فرمایا تو ابھی وہی وہ نہیں آئے تھی اتنے